保羅嗎 موشید محبوب سعیدی مورشدی زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار گلستان طیبہ سے مصرور ہوں گا ناز شریف کے اشعار ہیں گلستان طیبہ سے مسرور اجم کے بیا سے سے ہوں گا اجم کے بیا ہوں گا گمبد سے مت ہوں گا ندی تار گنبت سے مت مول گا کبھی نورگا کبھی تو کبھی نور ہوں گا کبھی تو جن کے بیابا سے مسا سے بہ ہوں گا گناہوں سے اپنے رنجور گا گناہوں سے اپنے ہوں گا پہلے شپات نوکور ہوگا ب پہلے شپات گا گناہوں سے اپنے نر جا گناہ ہم لوگا خدا کے کرم کا میں نما خدا کے کرم کا کبھی دل میں اپنے نمبر ہوگا کبھی دل میں اپنے نمبر گا نمنو کرم کا میں بمن ہوگا خدا کے کرم کا کبھی دل میں اپنے نہ غرو رہوں گا کبھی دل میں اپنے نم غرو گا حجم کے بیا با سے مبرو رو گا گلستان پہوا سے ہوں گا ہر ایک عمر میرا ہے سنتل کر ہر ایک عمر میرا ہے سنت چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا خدا کے کرم سے میں نصور ہوگا ہر ایک عمر میرا ہے سنت پہ چل کر ہرک عمر میرا ہے سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا خدا کے کرم سے میرا سنت چڑھ کر خدا کے کرم سے منصور ہوگا اہد کے شہیدوں کے پوجے وپا سے شہیدوں کے سے سبک لے کاب دستور ہوں گا سبک لے کاب دستوں گا بہت کے شہیدوں کے کونے وپا سے بہت کے شہیدوں کے خونے وقا سے سبق لے کے پابند ہوگا سب پے کے پابند ہوگا مدینہ میں جب کل بو جا مدینہ میں جب کل بو جا نمن ہو کر نمن جو را نو کر نمن جو رہا مدین جب پن جا چھوڑ آیا میں جب پن جا چھوڑ آیا نن جو کر نما نم ہو میںلستان پ مسرور ہوگا با کیرت نک لو سے رختل کو باقی عرت نکلو سے رکھتل ہر سنت سے پور لو گا کو باقی لارت نک لو سے رکھتل رکھا سے رکھ ہر ایک راہ سنت سے در ہوگا ہر ایک راہ سنت سے در ہوگا اجن کے بیاب سے مغرگا بلستان پہوا سے مسرور ہوں گا میں دیدار غمبت سے مکور ہوگا میں دیدار غمبت سے مکور ہوگا کبھی نور ہوں گا کبھی پور ہوگا کبھی نور کبھی بول گا اڑے کی ہوا سے مدینہ اڑے کی ہوا سے جھونکا کے مدینہ میں سے اب میں مزدور ہوں گا میں سے بارو میروزے پیسلے والا بدلو ب دلور گا بجور ہوگا مدی کے انوار شاہ و سے مدینے کے انوار سہر سے سدا دلو سے مسرو موسیقی موسیقی ندی میں آئے جس کا سلامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر طریقے کو اپنا سر سے لے کر پر ہمارا ظاہر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عادت شریفہ کے مطابق ہو اور ہمارا بات بھی اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین ہو اگر مدینے میں ہو اور سنتوں پر عمل اور گناہوں سے حفاظت نصیب نہ ہو اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی یہ،, یہ صحیح دلیل نہیں ہے صحیح علامت نہیں ہے بلکہ اللہ اور رسول کے سچے عشق کی علامت تو یہ ہے کہ ہر ہر, ہر سنت پر جی جان سے پیدا ہو جائے بعض لوگ کہتے ہیں چھوٹا گناہ ہے بڑا گناہ ہے کیا گناہ ہو گناہ، گناہ یا بڑا گناہ ہر گناہ محبوب سے دور کر دیتا ہے بس محبوب کے حقیقی سے جو دور رہے گا تو اس کا جینا کیا جینا ہے جانوروں سے بھی بدتر ہے جانور سے بھی بدتر ہے اس کا جینا جو اللہ رسول کی محبت سے آ ہے اور محبت کی دلیل اتباع ہے لوکا نہ حقوق کا سال لاف سب ہوحب مقیم کہ اگر تم افیم محبت میں سچے ہو تو اطاعت کرو گے اور کیونکہ ہر محب جو ہے اپنے محبوب کی اتاعد کرتا ہے محبت کی صحیح تریل اور محبت کی سچی محبت کی علامت یہی ہے کہ جیسی محبوب کی مرضی ہوتی ہے محب یعنی محبت کرنے والا اس سے اس کا آشر جو ہے ویسے ہی اس کی مرضی بالکل مرضی کے مطابق ڈھل جاتا ہے تب تو کہیں گے کہ واقعی یہ محبت کرتا ہے ورنہ خالی نعرے لگانے سے اور ناطے پڑھ لینے سے اور جلوس جل نکال لینے سے محبت محبت جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی محبت تو وہی ہے سچی جو اپنے محبوب کی کامل اعتبار اور نافرمانی سے حفاظت سے ہو اسی کو حضرت نے فرمایا کہ قلب جس کا نہ ہو مدینے ایک تو مدینے شریف کی حاضری لیکن حقیقی حاضری کیا ہے کہ ہم مدینے والے کی محبت نے مدینے والے کے آداب مدینے والے کی گفتار مدینے والے کے اخلاق دینے والے سب کے اوتار اختیار کریں تب تو بات ہے دل تڑکتا میں تذکر وطن یعنی دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ رات کا کھانا تناور فرمانے کے بعد ادوت والا عزام اللہ میلال چہل قدمی کے لیے سہارا لے کر مدرسے کے ہال میں تشریف لائے جہاں عشا کے بعد مجلس ہوئی تھی اس وقت بھی پورا ہال بھرا ہوا تھا اور ہال کے علاوہ باہر تک آدمیوں کا ہجوم تھا اگرچہ مجلس کے بعد لوگ چلے گئے تھے سہل پتنی کے بعض اللہ کرسی پر, پر تشریف فرما ہوئے اور مندر جزیر ارشادات سے مستفید فرمایا مولانا یونس پٹیل صاحب درمیان میں درمیان درمیان میں انگریزی میں ترجمہ کرتے رہے نبض ایک فراؤن ارشاد فرمایا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو باوجود حبنے موتنے اور پادنے کے ہم لوگ بھی خدائی دعویٰ کر دیتے ہر شخص میں ہوئی ہے مگر اللہ کی رحمت سے دبی ہوئی ہے اگر خدا کا فضل و کرم نہ ہوتا تو ہم سب کہتے تھے ربو کو مجھ میں تمہارا ربے اعلیٰ ہوں اور نیچے سے ہوا کھلتی رہتی انسان کی تخلیق عناصر اربار سے ہوئی ہے چار عناصر سے ہوئی جس میں ایک انصر آگ بھی ہے جو اوپر کی طرف جانا چاہتی ہے بس اللہ کا فضل و رحمت ہے جو ہم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور اللہ کی رحمت سے ہم لوگ مومن اور مسلم ہیں شرح حدیث اللہ عمر اللہ عمر ثنّی کے ترکیل معاشی اللہ مجھ کو رحمت فرمائیے وہ رحمت جس سے میں گناہ چھوڑ دوں اس کی تشریح اور اللہ کی رحمت کی علامت کیا ہے کیسے معلوم ہو کہ کس پر اللہ کی رحمت زیادہ ہے اللہ کی ترکیل المعاصی جو تارے معافیت ہے یعنی گناہوں کو چھوڑنے والا گناہوں کا تاریخ ہے اور تاریخ کے معنی ہے جس نے گناہ متروک کر دیے جو گناہوں کا چھوڑنے والا ہے اور گناہ چھوڑی ہوئی طلاب دی ہوئی چیز ہے گناہ چھوڑی ہوئی سلاخ دی ہوئی چیز ہے مطلقہ تو حلالت سے جائز ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی نافرمانی کبھی حلال نہیں ہو سکتی نافرمانی تو ارد ابتداء کا انتہا حرام ہے اس کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے بس مبارک ہے وہ بندہ جو گناہوں سے بچتا ہے اور نحوست اور شامت اعمال اس کو گھیرے ہوئے ہیں جو گناہ نہیں چھوڑتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ تک اس لیے فرمایا کہ جب تک تم تاریخ نہیں بنو گے گناہ تم سے نہیں چھوٹیں گے جب تمہارا ارادہ ترک کا ہوگا تب گناہ بدرو ہوں گے اور اگر گناہوں کو برا بنایا ہوا ہے تو اسی حالت میں موت آئے گی اللہ محسم کے ترک المعاصی ترک معاشی یعنی گناہوں کا چھوڑنا منظر ہے جو معنی میں مع فائل کے ہے مزد کبھی اس میں فائل کے مفہوم میں آتا ہے اور کبھی اس میں کے مفہوم میں آتا ہے مگر یہاں فائل کے مفہوم میں ہے اور تارے کے معاشیت براد ہیں معلوم ہوا کہ جب اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ کرو گے تب گناہوں کو چھوڑ سکتے ہو جو ظالم اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ ہی نہیں کرتا وہ گناہوں سے منہ کالا کرتا رہتا ہے اور اسی حالت میں اس کو موت آ جاتی ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اے اللہ میں تو اپنے اوپر رحم نہیں کر رہا ہوں اپنے نف پر ظلم کر رہا ہوں آپ رحم کر دیجئے اور گناہوں کو چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معافیت کو آگے تعبیر فرمایا کہ دیکھو اگر معاشیت نہیں چھوڑو گے تو شقی اور بدبخت ہو جاؤ گے بلا فقینی بھی معاشیت اسی دعا کا دوسرا جز ہے پہلا جز ہے اللہ عمر بترکل معاشی اگلا جز ہے ولاشقی معاشیت یعنی معاشیت سے گناہوں سے مجھ کو شقی اور بدبخ نہ بنائیے اللہ اوپر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کی خاصیت بیان فرما رہے ہیں کہ گناہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو نہ چھوڑا تو تم بدبخ اور بدنصیب ہو کر مر جاؤ گے شقاوت بدبختی اور بدنصیبی کو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دعا سکھا رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کو بدنصیب نہ ہونے دیجیے یہ سبب معاشیت کے بعد یہاں سببیہ ہے یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ کر کے بدبخت ہو جائیں معلوم ہوا کہ گناہ کر کے آدمی بدبخت ہو سکتا ہے توبہ اللہ کے ہاتھ میں ہے آسمان سے آتی ہے زمین میں نہیں ہے کہ تلاش کر لو لہذا اللہ سے پناہ مانگو کہ اے اللہ ہماری حالت پر رہیں فرما ورنہ اگر ہماری مسلسل نافرمانیوں کے سبق سوئے فضا مسلط ہو گئی تو ہم بد بختی سے بچ نہیں سکتے اللہ کی رحمت سے فریاد کرو اللہ اپنی وہ رحمت نازر کر دے جس سے میں گناہ چھوڑ دوں معافیت سے اپنی پناہ میں اللہ تعالیٰ کسی کو معاشیت میں مبتلا نہیں کرتے انسان کی عادت قبیضہ مبتلا کرتی ہیں اللہ پاک اللہ پاک ہے بندوں پر ظلم کرنے سے اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو گمراہی میں مبتلا کرنے کے ظلم سے پاک ہے اللہ تعالیٰ خود اشار فرماتے ہیں رابیب میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا یہ در قطعی ہے جس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں لیکن ایک عقلی دلیل میں بتاتا ہوں کہ آدمی گناہ کا خود ذمہ دار ہے دلیل یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد نادم کیوں ہوتے ہو کیوں نہ دامت اور شرمندگی پاری ہوتی ہے کیوں افسوس کرتے ہو کہ کاش میں یہ گناہ نہ کرتا یہ افسوس بتاتا ہے کہ یہ سب آپ ہی کے کرتوت ہیں آدمی خود اپنے نفس کی خاطر گناہ میں مبتلا ہوتا ہے ورنہ گناہ کرنے سے اس کو شرمندگی نہ ہوتا یہ دلیل اول ہے آپ ثانی چاہتے ہیں کہ نہیں یعنی دوسری دلیل چاہتے ہیں کہ نہیں بہت سی چیزیں سانی چاہتے ہو جیسے عبد سانی کسی کے کان میں کہہ دو کہ دوسری شادی کرو گے تو کہے گا ہاں ہاں دہلی تو ہو چکی دوسری کا ارادہ ہے وہ دوسری دلیل کیا ہے ان نسل اما رقم تمام شرارتیں تمہارا نفس کرتا ہے چاہے فائل بنو چاہے مقبول بنو جو کچھ بھی تم کرتے ہو تمہارے نفس کی شرارت ہے حمافت ہے جسارت ہے حرارت ہے تمہارا نفس گناہ کرتے کرتے گناہگار زندگی کا عاشق ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی زندگی تمہارے کمینے نے پن کی وجہ سے ہے ورنہ اگر تمہاری طبیعت سلیمہ ہوتی تو تم کو گناہ سے خود بخود نفرت ہوتی مگر تم پرانے چور ہو بچپن سے عادت بگڑی ہوئی ہے بچپن سے عادت بگڑ جاتی ہے تو بہت مشکل سے ٹھیک ہوتی ہے بس جس پر اللہ اللہ تعالیٰ کا فضل خاص اللہ تعالیٰ فضل خاص کر دیں وہی بچ جاتا ہے ورنہ بچپن کی بگڑی ہوئی عادت بڑھاپے تک چلتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ تم کمینہ پن اور دلالت کرتے ہو سب تمہارے نفس کی شرارت ہے نفس عامر نہیں ہے اما تم دسود ہے آگر یہی ہے حکمران نہیں, تمہارے اوپر حکومت نہیں کر سکتا نفس اما برائی کا بس بسوسہ ڈالتا ہے برائی کرنے کا خیال لگتا اما ہے امار تم رسو ہے لہذا ہوشیار رہو اللہ ما اب ربی مگر جن پر رب کا سایہ رحمت ہو جائے لہذا سایہ رحمت میں جو لوگ ہیں ان کی برکت سے تم گناہوں سے نفس کی شرارت سے نفس کی جزارت سے نفس کی حرارت سے بچ سکتے ہو بشرتی کہ جتنے میری رحمت کے واسطے ہیں جن پر میری رحمت برستی ہے ان کے سائے میں رہو کون لوگ ہیں وہ اہل اللہ اور اہل اللہ کے غلام جو شخص نفس سے مغلوب ہو کر گناہ سے مطالعہ کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے جس کے دن اچھے ہوتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ توفیقات سے مدد پہنچا دیتے ہیں سن لے اے جب ایام بھلے آتے ہیں گھاس ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے کوئی کہے کہ ہم کہاں اللہ والے ڈھونڈیں تو کہہ دو کہ اگر اللہ والے نہ ملیں تو آنکھیں تو ہیں دیکھتے تو ہو کہ فلاں آدمی نے فلاں اللہ والے کی صحبت اٹھائی ہے لہذا اللہ والے مل جائیں تو کیا کہنا ورنہ اللہ والوں کے غلاموں سے بھی وہی کام ہوتا ہے اس کی مثال سن لیجیے اگر حکیم اجمل خان کا ایک شاگر جربن میں ہو تو جب سن لو گے کہ حکیم اجمل خان کا صحبت ہی آپ ہے تو چاہے مہنگا علاج کرتا ہو اسی سے علاج کراؤ گے ایسے ہی اللہ والوں کے غلام اور خواجین میں شامل ہیں اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور صادقین متقین کی صحبت میں رہو تو متقین میں سب آ گئے اہل اللہ بھی آ گئے اور ان کے غلام بھی آ گئے اور دنیاوی حکیم تو علاج کا پیسہ لیتے ہیں لیکن اللہ والے اور ان کے غلام کوئی پیسہ نہیں لیتے وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے اللہ تک پہنچانے کے لیے اپنی جان کھلاتے آخر میں والا نے دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھ کو اور میرے احباب کو اپنی رحمت کے طبقے میں اللہ والا بنا دیجیے اور اے اللہ ہر گناہ سے مجھ کو اور میرے دوستوں کو بچا لیجیے اور پیشاب کا خانے سے زیادہ نفرت گناہوں سے عطا فرما دیجیے اور صلی اللہ تعالی خیر خیریت محمد و عالمی و صحدی اجمائی میرا خطی کا یا اس کے بعد حاضرین سے فرمایا کہ میری سلامتی اور صحت کے لیے دعا کیجیے میں سلامت رہوں تم سلامت رہو میری دنیا سلامت رہے آہ. اس کے بعد دیوالہ کرسی سے وہ کھڑے ہوئے اور حافظ ضیاء الرّحمان صاحب کے سہارے چلتے ہوئے فرمایا کہ کہتے ہیں ذرا بچوں کی شادیاں کر لیں یہ کر لیں وہ کر لیں تب اللہ میاں ہمیں بلائیں لیکن جب وقت آ جائے گا تو وہ کان پکڑ کر بلا لیں گے کوئی انکار نہیں کر سکتا اس لیے ہوشیار رہو تعلقات میں پھنس کر اللہ کو نہ بھولو اللہ کو نہ بھولو یہ ہر شخص کے لیے ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھو گناہ کرتے وقت آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے اگر اللہ یاد رہے تو گناہ کیوں ہو بلکہ ارادہ کر کے بلا دیتا ہے کہ اللہ اس وقت مجھے یاد نہ آئے ورنہ گناہ کا مزہ کیسے لوٹوں گا اللہ کو قسد بلا دیتا ہے اور بعد لوگ نفس سے مغلوب ہو جاتے ہیں لہذا اللہ کو نہ مغلوب ہو کر بولو نہ قسدن بولو اللہ ہی کام آئے گا کوئی اور کام نہیں آئے گا سب معشوق اور معشوقہ کان پکڑ کر قبر میں ڈال دیے جائیں گے اکیلے پڑے رہیں گے یاد رکھو اللہ ہی کام آتا ہے اللہ ہی کام آتا ہے اللہ کو مت بھولو اکثر لوگ عشا کے بعد چلے گئے تھے تو مولانا یونس پٹیل صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس وقت جو رہ گئے وہ کامیاب ہو گئے اور جو مجلس سے رہ گئے وہ رہ گئے سمجھ لو اللہ علیہ اللہ والوں کے غلام کہیں پہنچ جائیں تو غفلت حرام ہے نہ جانے اس وقت کیا بات ہو جائے توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے میری بھی اور میرے دوستی دوستوں کی بھی اللہ تعالیٰ کی توفیقات سے ہم سب کو مالا مال فرما دے توفیق نہیں توفیقات کی بارش کر دے اللہ کو اتنی بیمار اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ فرمائے کہ ہم گناہ کر کے اپنی قسمت کو خراب نہ کر لیں اللہ تعالیٰ گناہوں کے سبب ہم کو بربخت نہ ہونے دے مسافر ہوں مریض ہوں اور مریض کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فرشتوں کی آمین رد نہیں کرے گا تو فرشتوں کی آمین لگ رہی ہے مریض ہوں مسافر بھی ہوں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہر دعا کو بھول فرمائے آمین اللہ, اور انکا انت اللہ, سب اللہ والا بنا دے یا اللہ ہم سب کو اللہ بنا دے اللہ اللہ اپنے کرم سے ہم کو ہماری بناؤں سے ہماری حفاظت فرما دی اپنی تمام نامرضیات تمام ناپسندی پسندیدہ باتوں سے اللہ ہم سب کو بھی نفرت نصیب فرما دے ابری نفرت نصیب فرما دے ہمارے گھر والوں کو بھی ہمارے دوستوں کو ان کے گھر والوں کو بھی ادا جو حاضرین ہیں ان کو بھی جو اور جو غائبین ہیں ان کو بھی اور حاضرات کو بھی اور کو بھی اللہ سب کو اپنا خاص بنا لے اے اللہ اپنے خالص فضل الرحمت کی بارش فرما دے اے اللہ ہم سب کو ہر سانس آپ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں اور پھر بھی اگر ہم یہ حماقت کر بیٹھے تو اے اللہ جب تک ہم آپ کو رو رو کر منع نہ لیں اے اللہ وقت تک ہم چین سے نہ بیٹھیں اے اللہ اپنا خاص فضل ہم سب پر نازل فرمائیے اے اللہ ہم سب کو ولایت ولاقیت کی خط انتہا عطا فرما اے اللہ ہم سب کو اپنا پیارا اور مقبول بنا کیا اللہ ہمارے مشاعر کو جتنا فرما اے اللہ قیامت تکناہ متضاً کو نصیب فرما کے خاندان والوں کو رحمت فرما اے اللہ ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں پر رحمت نازل فرما اے اللہ ان کے قیامت تک کی ہم سب کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بال اللہ بنا دے اے اللہ بچے بچے کو نسبت بنا دے اللہ دنیا بھی بناتے ہماری آخر بھی اے اللہ ایک ایک سانس ایک ایک عمل ہمارا بالکل سنت کے مطابق ہو اللہ سنتوں پر جان دینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ فدا نصیب فرما جا نثاری نصیب فرما وفاداری نصیب فرما حیا دار بنا ہم کو اللہ بے حیائی سے بے وفائی سے اور بے, بے وفائی سے اللہ ہماری حفاظت فرما اللہ ہم سب کو اپنا کامل موتی اور بنا لی تھی صلی اللہ تعالی محمد و و آمین بے زیادہ